اچھا جی آج ہم انشاءاللہ الرحمن نئی فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں فصل مشیت یہ فصل ہے مشیت کے بیان میں مشیت کے بیان ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں جی دی عورت یعنی کہ مشیت پر بات کو چھوڑ دینا کیسے مشیت اچھا جی امن قال لمرات جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تلقی نفس سکی تو اپنے آپ کو طلاق دے لے مولا نیت الگ کوئی نیت نہیں کی کسی قسم کی کوئی نیت بھی نہیں ہے اس کی اونوا واشد ایک صورت تو یہ دوسری صورت یہ کہ ایک طلاق کی نیت کی ہے اونوا واشد ایک ہی اس نے کیا کی ہے نیت کی ہے فقالت بیوی نے آگے سے کہہ دیا تلق و نفس میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو یہ ایک طلاق ہوگی اور طلاق رجعی ہو جائے گی طرح و ان تلقت نفسا اور اگر اس نے اپنے آپ کو تلاقے حال یہ ہے کہ شوہر نے بھی تین ہی کا نیت کی تین ہی کا کیا کیا, کیا جی ارادہ کیا حال یہ ہے کہ شوہر کی نیت بھی تین کی ہے اور بیوی نے اپنے آپ کو دی بھی تین ہے تو وقفہ آنا تو تین ہاں تو تین طلاقیں اس عورت پر واقع ہو جائیں گی تین طلاقیں اس عورت پر واقع ہو جائیں گی وجہ بتا رہے ہیں یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ ایسا کیوں ہے کہ تین کی اگر نیت کی تو تین طلاقیں کیوں ہو جائیں گی ایک کی نیت کی تو ایک کیوں ہوگی اگر کسی کی بھی نیت نہ کی پھر بھی ایک کیوں ہوگی پھر ایک طلاق رجعی کیوں ہوگی ان سب کی وجہ جو ہے ان سب کی دلیل امام مصنف علیہ الرحم بیان کر رہے ہیں وہ لہٰذا یہ اس لیے ہے یہ جو تین طلاقیں ہو رہی ہیں ایک طلاق رجعی ہو رہی ہے نیت کی یا نہ کی دونوں صورتوں میں ایک طلاق رجعی ہو رہی ہے یہ اس لیے ہے ان لہو کیونکہ اس شخص کا اس شوہر کا جو قول ہے تلقی یہ جو قول ہے تلقی سیگائے امر ہم پیچھے سے بلکہ شروع سے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ سیگائے امر جب ہوتا ہے اس کے اندر ایک مستر محضوف ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک مستر محضوف ہوتا ہے اور اصل یہ بات ہوتی ہے کہ اف فعل الطلاق طلاق فعل الطلاق تو, والا تو طلاق والا فیل کر کر طلاق والا فیل ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ایک مصدر پوری ایک عبارت معذوف ہوتی ہے تلقی کے اندر عالت طلاق تو طلاق والا فیل کر تو یہاں مصدر معذوف ہے اور مشتر کے بارے میں ہم پیچھے قاعدہ اور ایک قصول پڑھائے تھے کہ مصدر اسم جنس ہے مصدر کیا ہے جی اسم میں جنس ہے اور اسم میں جینس جو ہوتا ہے وہ پرد حقیقی پر دلالت کرتا ہے فرد حقیقی پر یعنی ادنا جو اس کا سب سے ادنا جو اس کا جنس اس میں جنس جو ہوتا ہے اس کا سب سے ادنا جو اس کا فرد ہوتا ہے نا فرد فرد حقیقی کہتے ہیں جب سب سے چھوٹا جو اس کا فرد ہوتا ہے آخری تو اس میں جنس جو ہوتا ہے وہ فرد حقیقی یعنی ادنا جو اس کا فرد ہے اس پر دلالت کرتا ہے ساتھ ساتھ وہ فرد حکمی یعنی کل اس کا بھی احتمال رکھتا ہے یہ ہم پیچھے بہت پہلے نا اس کو بڑھ کے آ چکے ہیں اور کافی الحمدللہ اچھی طریقے سے بڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس میں جنس جو ہے اس میں جنس وہ کیا کرتا ہے جی فرد حقیقی پر دلالت کرتا ہے یعنی ادنا فرد پر جو اس کا ادنا فرد ہے اس پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کل ٹھیک ہے جی کل کا بھی اہتمال رکھتا ہے اپنی فرد حکمی کا بھی احتمال لگتا ہے اور طلاق کا ادنا فرد کیا ہے ایک یہ ہم ادھر پڑھ کے آئے تھے پیچھے اگر آپ کے ذہن میں کچھ باتیں یاد ہوں تو وہاں ہمیں یہ اچھی طریقے سے پڑھاتا تھا کہ طلاق کا جو فرد حقیقی ہے نا جی وہ ہے ایک وہ کیا ہے ایک اور طلاق کا فرد حکمی کیا ہے تین طلاق کا فرد حکمی یعنی کہ کل جو ہے وہ کیا ہے آزاد عورت کے حق میں تین لونڈی کے حق میں کل کیا ہے دو حق میں کل کیا ہے جی دو تو لہذا جب اس بندے نے کہا تلقی تلقین تو اس نے یہاں مستر اس میں جنس کا استعمال کیا افالی فیالت طلاق اِسالی فیالت طلاق تو لہذا یہاں پر فرد حکمی پر فرد حقیقی پر تو دلالت کرے گا ہی لیکن اس کے اندر فرد حکمی کا بھی اختمال ہوگا اور اختمال متعین ہو جاتا نیت کے ذریعے سے اختمال متعین ہو جاتا ہے کس کے ذریعے سے نیت کے ذریعے سے لہٰذا جب اس نے نیت کی یا نہ کی یا ایک کی نیت کی تو ایک تلاک واقع ہو جائے گی اگر اس نے آگے سے کہلک تلق تو نفسی ایک تلاک واقع ہو جائے گی لیکن اگر اس نے تین کی یعنی کل کی نیت کی کیونکہ کل کا استعمال رکھتا ہے مستر ہے اس میں جن سے نانی کل کا اختمال رکھتا ہے اگر اس نے تین کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہو جائیں گی یہ بحث کا جو تعلق ہے وہ پیچھے الحمدللہ ہم نے مسئلہ پڑھ لیا تھا وہ اس کو ہی دوبارہ دوہرا رہے دیکھیں اچھی طریقے سے عبارت پہ نظر رکھیں وہ اور یہ اس میں جیسے کہ ان کیونکہ شوہر کا قول اقی اس کا معنی ہے مانا ہو یہ فالی فیالت طلاق وہ ہوا اسمن اور وہ اس میں جنس ہے اور یہ مستر ہے یعنی کہ فانی فیالت اس میں مستر ہے اور یہ کیا ہے جی فینت طلاق جو ہے یہ جو مصدر ہے اس مصدر کو شامل ہے سیگا امر جو ہے یہاں مصدر کو شامل ہے اور مصدر اس میں جنس ہے فیقہ اور اس میں جنس واقع ہوتا ہے ادنا پر ٹھیک ہے جو فرد ادنا ہوتا ہے ادنا فرد پر ہوتا ہے ما اختمال کل ساتھ اس کے کہ وہ کل کا بھی احتمال رکھتا ہے ساتھ اس کے کہ وہ کل کا بھی احتمال رکھتا ہے قصل اسماعیل اجناس جس طرح کے باقی جتنے بھی اسماعی اجناس ہیں جس طرح کے وہ فرد حقیقی پر واقع ہوتے ہیں اور کل کا بھی اختمال رکھتے ہیں اسی طرح اس میں جنس کوئی بھی ہو چاہے وہ مستری ہو تو وہ فرد حقیقی پر دلالت کرتا ہے اور کل کا اختمال رکھتا ہے ٹھیک ہے جی فلہذا اس یہی وجہ ہے کہ تو املفی نیت الصلاثی تین کے نیت پر اس صورت میں عمل کیا جائے گا ٹھیک ہے وَيَنْصَرِفُ شریف وَاحِدَةٍ اور ایک کی طرف یا ویون سرف پڑھ لو جی اور اس کو پھیر دیا جائے گا ایک طلاق کی طرف اندمیہ جبکہ نیت نہ ہو جبکہ نیت نہ ہو کیونکہ فرد حقیقی پر تو دلالت کرتا ہی کرتا ہے لیکن فرد حکمی پر بھی دلالت کرنے کا احتمال رکھتا ہے نیت کے ساتھ کس کے ساتھ جی نیت کے ساتھ اگر نیت نہیں ہے فرد حقیقی پر تو دلالت کرے گا فرد حقیقی ایک و تکن الواحدت اور وہ ایک طلاق ہے تلاق رجعی طلاق رجعی کیوں ہے تلاق کیوں نہیں ہو رہی اس کا جواب اس لیے کہ ان نل مف یہاں جو چیز سپرد کی گئی ہے عورت کی طرف وہ کیا ہے جی سریخ طلاق وہ طلاق سریخ طلاق جو ہے جسے ہم طلاق سری ہی پیچھے ہم پڑھ کے آگے تھے کہ طلاق کی دو قسمیں سری اور کنایا تو یہاں پر جو سپرد کی گئی ہے دیکھا نا جی آپ الفاظ پہ بول رہے تلقی سراہ سری الفاظ کے ساتھ تو یہاں پر سریحت جو طلاق سری تھی وہ تسپرد کی گئی ہے عورت کی طرف وہ ہوا اور جو طلاق سری ہوتی وہ رجعی ہی ہوتی ہے لہٰذا یہاں طلاق رضی واقع ہوگی ولو نواز سن اور اگر وہ بندہ اگر وہ شوہر کہتا ہے کہ میرے دو کی نیت تھی اگر وہ دو کی نیت کرتا ہے تو لا یقین درست نہیں کیونکہ دو طلاق کا نہ تو فرد حقیقی ہے نہ ہی فرد حکمی ہے ٹھیک ہے جی نہ ہی وہ فرد حقیقی ہے نہ ہی فرد حکمی ہے اور مستر جو ہے وہ تعداد تعدد کا تعداد کا وہ جناب کیا ہے احتمال نہیں رکھتا وہ دو چیزوں کا احتمال رکھتا ہے یا تو فرد حکمی کا یا فرد حقیقی کا درمیان میں جو آداد ہیں ان کا وہ مصدر احتمال نہیں رکھتا ولو نوسن سنتین اگر دو کی نیت کی لا صحت نہیں ہوگا لأنه نیت العدد کیونکہ یہ تو عدد کی نیت ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ عدد کی نیت ہے اللہ ہاں اس صورت میں دو کی نیت بھی درست ہو جائے گی اللہ اذا کانت المنقو جب منقوح جب اس کی بیوی امتن لونڈی ہو کیونکہ لونڈی کے حق میں تو دو پل ہیں دھو کیا ہے جی فرد حکمی ہے جن جنسن فی کی کیونکہ لونڈی کے حق میں یہ پوری ایک جنس ہے ٹھیک ہے جی جی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اوپر سے جا رہی ہے جی یہاں تک یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں اچھا جی آ تو اب اگلا مسئلہ تلقی نفسا کی اگر شوہر نے کہا کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے فقالت ابن تو اب اس نے جواب میں تلت تو نہیں کہا بلکہ ایک اور لفظ استعمال کیا ابن تو ٹھیک ہے جی ابن تو نفسی تلقت تب طلاق واقع ہو جائے گی بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور ولو قالت کی نفس کی اس نے کہا شوہر نے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے ولو قالت اور اس نے جواب میں کہا اختر تو نفسی قد تو نفسی اختر تو نفسی میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا قد اختر نفسی میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا جی اختیار کر لیا پہلی صورت میں ابنتو ٹھیک ہے بینونت سے لے کر آئیے اور دوسری صورت میں اختیار سے اخترتو اخترطو نفسی تو لم تو اگر اس نے اختیار کا سیگا استعمال کیا ہے لم تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں ابانتا مین الفاظ طلاق وجہ یہ ہے کہ بینونت اور بائنا ابانت یہ طلاق کے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا انتی اگر کسی نے کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی پیچھے پڑھ کے آئے تھے یہ الحمدللہ تو وہی بتلا رہے ہیں کہ یہ عبانت جو ہے عبانت کا جو مستر ہے یہ طلاق کے الفاظ میں سے لفظ ہے جی اللہ تعالی اور کیا آپ نہیں دیکھتے دلیل تنویری پیش کر رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے ان لو پلا اگر اس شوہر نے یوں کہا ابن ت ابن कह दिया मैंने तुझे क्या कर दिया जुदा कर दिया और جدا भी دیا, ابنتو دیا, جی؟ ابنتو دیا. دیا؟, جدا دیا. اور, اور ابنتو کے سینے سے طلاق تلو... کی نیت کر لی طلاق کی نیت کر لی تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں بھی طلاق کیا ہو جاتی ہے واقع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یا اسی طرح اس شوہر جو ہے عورت نے کہا اوکالت ابن ابنت نفسی کیا کہا جی ابنت نفسی کہ میں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا ابنت تو نفسی کا یعنی کا بولا شوہر عورت نے کہا کہ ابنت نفسی میں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا فقال شوہر نے اس کے جواب میں عورت کے جواب میں کہا قد اجست تو ظالی کا میں نے تجھے اس کی اجازت دے دی تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بائینہ واقع ہوگی یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ انتی بائنوں سے طلاق بائنہ واقع ہو رہی تھی کیونکہ یہ الفاظ کنایا میں سے ہیں اور طلاق کے لفظ ٹھیک ہے جی اگر کسی عورت نے یوں کہا ابنتو نفسی میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا شوہر نے کہا قد اجز تو میں نے تجھے اس کی اجازت دی ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی تو پتہ چلا کہ ابانت بینونت یہ مستر جو ہے وہ الفاظ طلاق میں سے ہے ٹھیک ہے جی تو قد زالی کا بانت وہ بائنا ہو جائے گی فکانت موافق اچھا جی اب یہ بانت وہ اوپر کی جزا ہے کہ اگر اس نے اس طرح کہہ دیا, تو, نفسی کہہ دیا تو بانت طلاق کے بائن ہو جائے گی کیا ہو جائے گی جی طلاق کے بائن ہو جائے گی ٹھیک ہے بس اس صورت میں عورت کا جو کلام ابنت نفسی جو عورت کا کلام ہے جی ابنت نفسی یہ شوہر کے کلام تلقی نفسکی کے تلقی نفسقی کے اصل طلاق میں موافق ہو گیا اصل طلاق میں کیا ہو گیا جی موافق ہو گیا مگر عورت نے جواب میں وسف بینونت کا اضافہ کیا ہے وصف تلقی نفسکی کے جواب میں ابن نفسی یہ تو ہو گیا جی اس کے اس جو جواب بن گیا ٹھیک ہے لیکن یہاں اس نے جواب بننے یہ جو اس کا کلام ہے وہ شوہر کے کلام کے بالکل موافق ہو گئے یعنی کہ اس نے اس نے کے موافق جواب دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کے موافق ہو گئے لیکن اس نے کیا کیا عورت نے ایک وصف بینونت کیونک کیونکہ دیکھیں شوہر نے جو اس کے سپرد کیا ہے نا جی وہ سپرد کی ہے طلاق رجوئین تلقی نفس کی اب اس نے اس کا جواب جو دیا ہے وہ اس کا جواب بننے کے قابل بھی ہے ابنتو نفسی بننے کے قابل ہی اس بات میں تو یہ بالکل ایک دوسرے کے موافق ہو گئے کہ اس نے ایک کلام کیا اور دوسرا شوہر, شوہر نے ایک کلام کیا بیوی نے اس کے جواب میں جو کلام کیا بالکل اس کے موافق تھا لیکن فرق یہ ہے کہ بیوی جو کلام کر رہی ہے اس میں ایک صفت کا اضافہ کر رہی ہے کہ شوہر تو سپرد کر رہا ہے طلاق رجعی تل نفس کی جب کہ بیوی ایک صفت کا اضافہ کر کے اپنے اوپر واقعہ کرنا چاہتی ہے کہ طلاق بائنا طلاق بائنا تو یہ جو ایک صفت زائد ہے باقی جو ہے وہ اس کا جواب بننے کا اس کے جواب بننے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے بیوی کا کلام وہ جو وصف زائد ہے جس کا اس نے اضافہ کیا ہے وہ لگو اور بیکار چلا جائے گا اور اصل طلاق جو ہے جو اصل طلاق ٹھیک ہے جی وہ ثابت ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی آ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جی ہاں جی یہ فرما رہے ہیں فقانت موافقت موافقت بس وہ عورت موافق ہو گئی یا یہ کلام موافق ہو گیا جی فی اصلے جو, اصلے جو طلاق تھی یعنی جو اصل طلاق, طلاق اس کے جو سپرد کرنے میں یہ موافق ہو گیا بالکل اس کے موافق ہو گیا اللہ عنہ زیادت مگر یہ کچھ عورت نے زائد کر دی فی وسفن فی وسفن کیا چیزیں ایک وصف کی زیادتی کر دی ہے ان کی وصف کی وہ ہوا تاجیل ابانہ تاجیل ابانتی اور وہ تاجیل ابانت ہے وہ کیا ہے, جی؟ ہے وَصْفُ تو یہ جو وصف زائد ہے لغ اور بیکار چلا جائے گا وسبت السلو اور اصل جو تھا یعنی جو اصل طلاق میں جو اس کے موافق ہوتا نہیں نکلا وہ ثابت ہو جائے گا بالکل اس طرح اس طرح اگر بالکل یہ صورت اس صورت کی طرح ہو جائے گی کہ جس صورت میں بیوی نے کہا تلق تو نفسی تتلی قطن باینتن میں نے اپنے آپ کو تلا کے باینا دے دی تلق تو نفسی تتلی اب یہاں دیکھیں تلق تو نفسی تتلی قطن باینتن یہاں پر جو تتلیقت مسر ہے اس کی صفت باینتن کے ساتھ لے کے آئیے کہ نہیں بغیر مناسب ہے کہ ان یقا... یہ بالکل اس طرح ہو جائے گا تو جس طرح اس صورت میں مستر جو تھا وہ تو ٹھیک تھا جہاں تک تھا تل تو نفسی میں نے اپنے آپ کو طلاق دی تتلی یہاں تک تو بالکل ٹھیک تھا آگے جو با جو وہ صفت لے کے آ رہی یہ صفت کیا ہے جی لگ اور بیکار ہے جس طرح اس صورت میں یہ با والی صفت لغ اور بےار جا رہی ہے بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ابنتوں کے اندر جو اس نے ایک زائد وصف لے کر آئی ہے ابانت والا وہ لغ اور بےکار چلا جائے گا اصل طلاق واقع ہو جائے گی جس طرح اس صورت میں تلق و نفسی تن والی صورت میں ایک طلاق کیا ہو جائے گی جی واقع ہو جائے گی جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آگے فرما ویم بغیر اور مناسب یہی ہے کہ اَن طلاق رجوی واقع ہو مناسب یہ کہ کیا واقع ہو جی طلاق رجوع واقع ہو ٹھیک ہے جی آگے دیکھے جی اس صورت میں جب اس نے یہ کہا نا, جی نا تلق تو نفسی نقصی تو مناسب یہی ہے کہ یہاں طلاق رجعی ہی واقع ہو بائینا واقع نہ ہو ٹھیک ہے یہ بتلا رہے مصنف الرحمٰن کیوں کہ یہاں جو بائنت اس کے نے جو صفت لگائی ہے وہ لگ اور بیکار چلی جائے گی بخلاف اختیار بخلاف اس صورت کے جس نے اس جس میں اس نے اختر تو نفسی کہا ہے بخلاف اختیار کے انہ لئی سم ان طلاق کیوں, کیوں اختیار کا جو لفاظ جو لفظ اخترت والے اخترت والے یہ الفاظ طلاق میں سے نہیں ہم پیچھے پڑ کے آ چکے تھے پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے تھے جہاں اختیار والی بات آئی تھی وہاں ہم نے ایک یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کیاس کے تقاضے کے مطابق دیکھیں قیاس کے اعتبار سے دیکھیں تو اختیار کے جو مستر ہے اخترتو والا جو لفظ ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے لیکن وہاں طلاق واقع ہو رہی تھی کیوں کیونکہ اجماع صحابہ تھا کہ اگر کسی بندے نے اخترتو نفسی کہہ دیا کسی عورت نے تو وہاں طلاق واقع ہو جائے گی تو اجماع صحابہ کی وجہ سے وہاں کیاس کو چھوڑا تھا شاید آپ کے ذہن میں بات ہو تو اب یہی فرما رہے کہ یہاں اکثر تو نصیح اگر اس نے کہہ دیا طلاق کے جواب میں تو یہ اختیار کے جواب میں تو ہو جاتا ہے جہاں اختیار دیکھ شوہر اپنی ریویو وہاں تو بن سکتا ہے کیونکہ اجماعی صاحب صرف اتنے پر ہی ہے ٹھیک ہے لیکن طلاق کا جواب یہ نہیں بن سکتا لئن بخلاف الختیاری بخلاف اختیار کے لئی سم الفاظ طلاق کیونکہ اختیار والا جو الفاظ ہے یہ الفاظ طلاق میں سے نہیں یہ الفاظ طلاق میں سے کوئی لفظ ہے ہی نہیں اختیار اللہ تلا کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ اگر کسی شخص نے کسی شوہر نے مراتی, اپنی بیوی بی کو کہا اختر یا یوں کہا کہا اختاری کیا جی کر دیا میں نے تجھے اختیار کر لیا یا یوں کہا اختاری تو اختیار کر لے یون طلاق اور اس کے ذریعے سے طلاق کی نیت کی لا اس سے کوئی چیز واقع نہیں ہوتی اس سے کوئی چیز واقع نہیں ہوتی والت ابتداً اور اگر ابتدا عورت نے یوں کہہ دیا اختر تو نفسی میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا اور جواب میں شوہر نے کہہ دیا اجستو میں نے تو اب کو تجھے اس کی اجازت دے دی تب بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی تب بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ٹھیک ہے بخی اوپر والی جو صورت کہ جہاں اس نے کہا تھا کہ اجستو والی جو صورت بتلائی تھی وہاں طلاق ہو رہی تھی کی نہیں ایبانت سے لیکن اختیار کے اندر طلاق واقع نہیں ہو رہی اللہ علاقن مگر یہ کہ اس کو تو طلاق کے لیے پہچانا گیا ہے بل اجماع اجماع صحابہ کے ذریعے اختیاری تو اپنے آپ کو اختیار کر لے اور جواب میں وقت پر تو کہہ دے اس صورت میں صرف اس صورت کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اجماع اسی صورت پر آیا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو یہ الفاظ طلاق میں سے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں, پر یہاں پر شوہر کا قول تلیکی نفسکی یہ اختیار والی صورت بنتی نہیں تخیر والی صورت نہیں لئی سب تخیر لہذا تخیر اس اس اختر تو نفسی کہ تو ہو یہ لغ اور بیکار ہو جائے گا لغ اور بیکار ہو جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک روایت آ رہی ہے فرما کہ انہی کوئی چیز واقع نہیں ہوگی بقولی بقولی جب شوہر نے یو جب بیوی اس نے زوجا نے یو کہہ دیا کہ ابنت نفسی امام اعظم ابنی فرحم اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ ابنت نفسی کہنے کی صورت میں بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی ابنت نفسی کہنے کی صورت میں بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں دلیل دیکھیں دیکھے لیا اتیر ماں فوزا الحا کی عورت وہ چیز لا رہی ہے عورت اس چیز کو اپنا رہی ہے وہ الفاظ لا رہی ہے جو اس کے سپرد ہی نہیں کیے گئے تھے. امام آزم ابانی فرحم اللہ کی دلیل سمجھ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ فرمایا ہیں کہ اس کی سپرد کی گئی تھی طلقی تلق نفس کی طلاق ٹھیک ہے جی کون سی طلاق طلاق رجائی کون سی تلاق سپرد کی جا رہی ہے طلاق رجائی کیونکہ کہ تلقی نفس کی سے طلاق رجی واقع ہوگی کیونکہ سری الفاظ ہے جبکہ وہ اس کو سپرد کی گئی تھی طلاق رج اس نے آگے سے کیا الفاظ کیے ابن تونسی. رجی کی گئی تھی وہ لہٰذا گیا تھا وہ کیا اختیار ہی نہیں کیا तो اس وجہ سے امام فرماتے ہیں ایک روایت ہے یہ صرف ایک روایت ہے میں نے پہلے بتا دیا تھا ان سے روایت آتی ہے جبکہ اندا سے مذہب اور مرسلک آتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک روایت آتی امام صاحب کی اس کی دلیل بتلا رہے صاحب ہدایات رحم اللہ کہ دیکھیں جو امام صاحب کی روایت ہے کہ کچھ بھی واقع نہیں ہوگا اس لیے کہ سپرد اس کو طلاق رضی کی گئی تھی اور اس نے اپنا ہی کیا ہے اس نے اختیار کیا کی ہے طلاق بہینونت طلاق بائنا اس وجہ سے دونوں طلاقوں کے درمیان فرق ہے سپرد طلاق بائنا اور چیز ہوتی ہے طلاق رضی اور چیز ہوتی ہے لہٰذا جو چیز سپرد کی گئی تھی وہ اس نے اختیار نہیں کی اس لیے یہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی اس لیے طلاق واقع ہی نہیں ہوگی یہ فرمارے لئے انہا اط بغیر کیوںکہ یہ عورت لائی ہے اس چیز کا غیر جو اس کے سپرد کی کیا گیا تھا عید البانت و تغل ابانت تو تغا یعنی طلاق جو ہے وہ طلاق کے بالکل متغیر چیز ہے ابانت طلاق طلاق رجعی کے بالکل کیا ہے جی مغایر ہے سب کو آ گیا ٹھیک ہے جی والم بس قباب میں اگلے مر جل میں آپ